الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روگردانی کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلانا ہے اسی لیے گزشتہ کئی آیتوں میں اور مختلف انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانے کے بعد اب اس آیت کریمہ میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ مال کی شدید محبت کی وجہ سے بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس رضیل کام کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن شدید وعید ہے آیت کے آخری حصے پمیت و اللہ فن اللہ غنی الحمید میں ان کے اسی انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی یاد اور اس کے عوامر سے اعراض کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا تنہا مستحق ہے اسے بندوں کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا حکم بجا لائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں خود ان کا بھلا ہو